اس میں تم پر کچھ گنا ناؤ کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی سکونت کے ناؤ اور ان کے برتنی کا تمہیں اختیار ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو